سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے کہ حسن امام ندی کو شیف لائیں گے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ لے کے آئیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے بالکل ان شاء اور ان کے ضہور کی کیا نشانی ہوگی کہ یہی حسب امام ندی ہے اور پلیز منیش ساحل قوم کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ ان کے کون سی ندیات جی سونو بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی تھی اگر تھوڑا سا آپ بلند بولتے تو ہمیں آپ کے مسئلے کی واضح سمجھ آ جاتی تو جو سمجھ آئی ہے وہ حضرت نان میدی ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو وہ آخر وقت میں تشریف لائیں گے اور خانے کعبے کا تواف کر رہے ہوں گے جب آواز آئے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے مہدی ہے تو یہی یہ ان کی نشانی ہے کچھ نشانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سے ہوگا کا کا نا نا باپ کا ہوگا ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی جب بولنے کی کوشش کریں گے تو اپنے رام پر ہاتھ ماریں گے اور عیسیٰ روح تشیل آئیں گے تو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑیں گے یہ کچھ ان کی نشانیاں جو ہیں وہ حدیث ہیں سیما موسا روح اللہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور اسی طریقے سے یعنی حضرت یقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل تو حضرت یقوب کے رات کو بنی اسرائیل کہتے ہیں تو جو بھی نبی انٹ کی طرف آئے تو وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت حضرت حضرت حضرت غیر بھی حضرت یوشا بن نون بھی حضرت نرسا کلیم اللہ بھی حضرت خضر بھی اس طریقے سے یعنی ہزاروں انبیاء اکرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر تشریف